بس اللہ صحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ورثہ برادن کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف سے درس نمبر ایک سو بیالیس ہاں جی اور اوراد خمشاہ کا درست نمبر انہتر ہے اکن ستر سکسٹی نائن اولاد خمشہ میں ہمارے ساتھ طلبہ چلے اوراد خمشہ میں سے دعا تشفرت امام محمد مہدی علیہ السلام ہم کے بارے میں جو یا کلمات ہیں آپ کو جو وسلا دے ان کے توضیح میں ہیں کل و کو وہ بھی قائم عالم محمد نیل مہدی یعنی ہم اس بیروگراف کی تشریف میں ہیں تو ابھی قائم میں لفظ قائم کے بارے میں کل کے درس میں آپ کو تھوڑا توجہ دیا تھا ابھی لفظ آل محمد کے بارے میں تھوڑا سا توجہ دوں گا کہ آل سے کیا مراد ہے ہاں جی کون لوگ مراد ہے آپ کے اور محمد آپ کے نام غرامی محمد رکھا ہے اس کے بارے میں متوسر توجہ عرض کروں گا <تصفح> باقی جو ہے کل اس برادر اس میں ایک سوال اٹھا رہا تھا یہ دعوت شریف کون سی دعوت کتاب ہے تو آزان گرامین اس کتاب کا اصل نام ہی دعوت ہے ہاں جی میرے نے افراد میریہ کے نام سے پھر دعوت کے نام سے یہ جی مشہور ہے اصل کتاب کا نام چونکہ دعاؤں کے مجموع کو دعوت کہا جاتا ہے پھر جو ہے اس کا نام دعوت صفام اور الوادہ کے نام سے مشہور معروف ہے ہمارے دوسرے برادانہ اس کو دعوت صوفیہ کے نام سے پکارے ہم نے اس کو دعوت صوفی امام نورواشہ کے نام سے پکارتے ہیں ہاں جی دعوت دعوت صوفیہ نورواشہ نورواشد الشاشید کا دعوت امیر کبیر کا ہے تو یہ امیر کبیر کی, کتابی کی کتاب حص محمد نرواش کی نہیں لیکن ابھی اس کا نام دعوت صوفیہ امامیہ نورواشہ پورا اور باقی ہمارے دوسرے برادان میں دعوت صوفیہ نرواشہ بولتے تو نورواشد امیر کبھی نے یہ نام نہیں رکھا ہاں تو امیر کبھی سے جو ہے لہٰذا جو ہے میں نے اس کو عزت و تقریم کے حاطظ کا نام شریف دعوت شریف رکھتا ہوں کیونکہ شرافت کا معنی جو ہے وہ ہنسی یا وہ کتاب وہ چیزیں جس کو میں بہت بریشان شان و مرتبہ بلندی حاصل ہو جس کی مقام و منظرات بہت زیادہ ہے اس کو لفظ شریف سے تعبیر کرتے ہیں تو احتراماً جو ہے یہ لفظ اختصار کی خاطر میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں اس کے مطلب نہیں ہے کتاب دعوت صوفیہ میں رواشا نہیں اس کا اصل نامی دعوت صوفیہ امامیہ نرباشاہ ہمارے نزدیک ہمارے دوسرے برادان اس کو شارٹ کر کے دعوت صوفیہ نربا شاہ بولتے ہیں ہاں جی تو اس مبارک کتاب کا جو ہیں درخت نمبر ایک سو بیالیس سے مجموعی شروع سے آج تک اور اوراد خمسہ کے خاص طور پر درخت نمبر انہتر ہے آج تک تو وہ بھی قائم آل محمد نل مہدی ہاں جی اس مبارک جملے کی توضیح ہے تو قائم کا ہوا بھی آل محمد تو آل جو ہے عربی زبان میں آل محمد سے کیا ہے عربی زبان میں آل قاموس و جدید نامی لغت میں آل خاندان کے معنی میں کیا ہے آل و رجل یعنی آدمی کے اہل و عیال یہ معنی کیا ہے تو آل کے لفظ جو ہے یہ بکائے عربی ایک لغت مختار الصحا من لغت ہے اسماتے ہیں آل کا لفظ صرف شروحہ کے لیے مشتمل ہے ہاں شورخا کے رسم جن کا معاشرے میں دینی یا دنیاوی زاویے سے ایک بہت بڑا مقام اور منزلت حیثیت ہو اور رتبہ ہو لوگوں کی نظر میں اللہ کی نظر میں جیسے بادشاہوں کو لوگوں کی نظر میں زیادہ رتبہ ہے انبیاء اولیاء المہ علیہ السلام کو اللہ کی نظر میں مقام و منزلت ہے تو ان ہنسیوں کے لیے جن کا دیہ ہنجوں کے شاہرفہ کا معنی لغت میں لکھا ہے شاہ یعنی اعلیٰ فی دین انوا دنیا عربی ڈشنری میں یہ تجمہ لکھا ہے کسی کو بلندی حاصل ہو یا دینی زاویے سے یا دنیوی دنی دنی زاویے سے تو ان کو جو ہے تو اسے شروفہ کہتے ہیں تو آل یہاں ان فرماتے ہیں اس لغت میں بہت مشہور پرانا کتاب ہے لغات مختار السائے چوہاری اس کے خلاصہ ہے تو اس فرماتے ہیں آل کے لحظ جو ہے صرف شروفہ کے لح سے مستعمل ہے بلند مرتبہ والے عظیم مرتبہ والے اعلیٰ مرتبہ والے مقام و منزلت والے حصوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ ان کے خاندان کے لیے ان کے پیر کے لیے ہاں جی باقی ہر کسی کے لیے آل کا لفظ نہیں کہا جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کتاب ہاں میں لکھتے ہیں آل اسکاف نہیں کہا جاتا عالم میں آل خیات نہیں کہا جاتا ہے درجی کا آل ہاں جی موچی کا آل اس طرح نہیں کہا جاتا کیونکہ معاشرے میں بلند مقامات کے مالی لوگوں میں سے نہیں لیکن آل اعلسلطان کہا جاتا ہے آل النبی نبی ہاں جی آل اس طرح جو ہے بول دیتا ہے ایک عظیم حصیہ کے نام سے منسوخ جیسے قرآن میں آل ابراہیم آ گیا کیونکہ ابراہیم جو ہے انبیاء الہی میں شیخ العامبیا فرماتے ہیں ہاں جی اس طرح جو ہے آل عمران آ گیا چونکہ اس خاندان ایک نبو امبیا سلسلہ انبیاء انب کا انب انب ایک عظیم خاندان ہے تو ایک یہ ای دو تین لغت میں اس طرح معنی لکھا ہے اور آل کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے اس کی تو یہ قرآن ایک لغت ہے راغب عسفانی نامی بزرگ کا لکھا ہوا اس میں قرآن باغ میں جو الفاظ استعمال ہوا ہے ان میں سے زیادہ تر انہی الفاظ کا عربی عرب کے لحاظ سے تشریح ہے عربی لغات کے لحاظ سے وہاں وہ فرماتے ہیں آل جو ہیں آل, آل یہ لفظ اہل سے اس میں حمزہ کو عالف میں تبدیل ہوا ہے عصمِ آل نے پھر اس سے آلوار بھی زبان ایسی بہت چیزیں ہیں ہاں اس کی دہلیل کہتے ہیں چونکہ آل کی جو ہے تصغیر اہیل آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں یہ آل جو ہے اس کا استعمال ہمیشہ اضافت ساتھ استعمال ہوتے ہیں عالم الاتقین یعنی زویل اقول لوگوں میں سے کسی کی طرف نسبت ہو کے استعمال ہوتے ہیں ذوی اقول میں سے علم و معرفت کی طرف اضافت ہوتی ہیں علم و معرفا کی طرف طویل اقول میں سے علم اور معرفہ جو معلوم ہے ان کی طرف اضافہ ہوتی ہے نہ عربی زبان میں اردو گرامین میں آتا ہے معرفہ نکرہ تو معرفہ طرف اضافہ ہوتی ہے عالم میں سے ہاں جی اور ناموں میں سے طویل اقول ناموں میں سے معرف کی اضافہ ہوتی ہے نہ کی طرف, اضافہ, طرف اضافہ نہیں ہوتے ہاں جی اور نہ کسی جگہ اور زمان تک اضافہ اس کے اضافت نسبت نہیں ہوتے اس لیے ہوتی ہیں آل علی کے سطح ہیں آل و محمد کے ساتھ ہیں آل اعلی ارحیم کے سطح جو یہ مشخص معلوم عظیم حسیاں ہیں اما آل و یعنی رجل عربی زبان میں کسی بھی غیر معین شخص کو جاتا ہے اس اس کو نقیرہ بولتے ہیں لہذا اعلی رجلن کہنا عربی کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے اور نہ آل و یا آل و موض ان کا سا کسی خاص جگہ یا وقت سے نسبت دے کے بھی استعمال نہیں ہوتے اور یہاں بھی کہا یہ شورفاء کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جو ہے آل جو ہے لاقَ الآل الخیات نہیں کہا جاتا ہے درجی کے خاندان نہیں کہا جاتا ہے بل ضاف الشرف الافضل بلکہ افضل ترین اور شرافت ترین شریف ترین حاصیوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں جیسے آل اللہ آل البید اور یا دنیا مانوی لحاظ سے ابلاً مرتبہ والے اور دنیاوی لحاظ ولاً مرتبہ والے جیسے آل سلطان بادشاہ کیونکہ دنیا والوں کی نظر میں ایک بادشاہ کی اہمیت ہوتی ہے تو لفظ آل کا استعمال اس سے معلوم کی کہ عظیم لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے معلوم کی طرف زبانوں کے استعمال ہوتی ہے لیکن کسی زمان یا مکان تر نسبتوں کے استعمال نہیں ہوتے لیکن لفظ اہل جو ہے وہ ہر چیز پر نسبت ہوتی ہے ہن احل اللہ بھی بولتے ہیں اللہ تا نسبت دے کے لیکن اہل خیات بھی بولتے ہیں درجے کے بھی بچے اور کسی بھی زمان مکان تا بھی نسبت دے کے استعمال کر لیتے تو یہ لفظ اعل کے استعمال کا ایک معنی طرقہ یہ ہوا دوسرا جو اس کے تو اس اور علمی طور پر بحث کرتے ہیں جیسے کتاب میں حرمات آل جو ہے استعمال ہوتی ہیں ان ان, ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی ذات سے کسی انسان سے خاص ہے یوسام الفیمن ہاں یقین اختصاصی ہے ہاں یہ آر ان لوگوں کے لیے استعمال جو کسی بھی انسان سے ذاتی طور پر اس سے مخصوص ہے اب وہ ذاتی طور پر سے ہے مراکیاں ہیں یا کسی رشتے داری کی وجہ سے کسی سے مخصوص ہے اس کے اولاد ہیں اس کے خاندان سے پھیلے ہوئے لوگ ہیں ان کے اسمال ہوتی ہے وہ بھی موالات یا موالات کی وجہ سے اب موالات جو ہیں ہاں جی اس کو دوستی کے معنی بھی دے سکتا ہے تابے داری اور مرداری کے معنی بھی دے سکتا ہے جسے سے تعلق نے پیدا کر لیا یا جو ہے ہاں جی اس کے مددگاروں میں سے ہونے کی وجہ سے اس کے پیروں سچے پیرکاروں میں سے ہونے کی وجہ سے اس کے چاہنے والوں میں سے ہونے کی وجہ سے تو کسی بھی ذریعے سے کسی سے خاص ہو جائے کوئی انسان کسی سے یہ ذاتی طور پر خاص ہو جائے اس کے لیے استعمال کر لیں جس لیے قرآن پاک میں اول ابراہیم اعل یہ ان کے اولادوں کے لیے نصب کے لحاظ سے قریب ترین لوگوں کے لیے یہاں مانوی طور پر بھی قریب ترین ہیں علم عمل نے ایسے بھی نصب قریب ترین حصیوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں کے لیے اعل ابراہیم اور عمران علیہ السلام کے اولادوں کے لیے آل عمران یہ ان کے خاندان اور نصب کی لحاظ سے خاص لوگوں کے لیے شمار ہوا اما آل فرون جو قرآن میں آئے واقل و عالِ فرون اشد دلزا، یہاں علمان تشریق اس سے ملا فرون کے جو ہے گھر والے مرادنی ہیں بلکہ اس کے پیروکار اور گھر والے اس کے قریبی خاندانی طور پر اس سے قریب ہو یا اس کے پیروکار ہیں اس کے مددگار ہیں اس کے معاون ہیں کسی بھی دعوی سے اس کے نزدیک ہو گیا ان سب کو جو ہے آل فرون کا ہے اس کے پیروں کاروں کو بھی عال فرون سے اس کے قریب ترین لوگ جو ہمیشہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے مشن مقصد میں اس کے شریک ہے ہاں اس کے متیف امام ہیں ان کو بھی آل سے تعبیر کیا ہے اس وقت میں تو ان دونوں معنوں کو سامنے رکھا تو معلوم ہوا ہے آل جو ہے قریب رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں اور پیرکار اور چاہنے والوں کو بھی کہتے ہیں تو یہ اس کو بلتے ہیں عربی اسلام میں ایک لفظ مشترک ہے اس کو کہتے ہیں یہ لفظ مشترک ہے یہ دو تین معنوی سمندر لفظ مشترک تو جب آل النبی کہا جاتا ہے آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اقارب ہو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں تو آپ کے قریب ترین رشتہ داروں کو آل النبی کہا جاتا ہے اس القاد میں کہا تو آل النبی کا جہاں ایک اور معنیٰ کیا ہے آل النبی کے ایک اور اسلام کیا ہے آل النبی کن لوگوں کو کہا جاتا ہے فرماتے ہیں آل النبی المحتسونبی ہاں جی رسول جو رسول اللہ سے خاص منحیث العلم وہ لوگ جو علم آسے علم رسول اللہ سے خاص یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ کے علم کا وارث ہے کے علم نغت کے جو لوگ وارث ہیں ان کو آل کہا ہاں جی پھر یہاں فرماتے ہیں، علم دا جو ہے علم رسول اللہ سے علم نوت سے خاص ہونے کے بھی دوست ہوتے ہے ایک تو کہتے ہیں ازالاندین ضربان کے لیے دین کے پیرکار دو طرح کے ایک وہ لوگ ہیں کہ متحس البل علمکن اولامل المقم ہیں جو علم نبّت کا وارث ہیں علم نوط سے خاص ہیں لیکن یقین کے ساتھ یعنی علم نوت کو بھی علم یقین عین القین حق القین کے ساتھ جانتے ہیں اس کو وارث مالک ولامل المحکم اور علمی وارثی پہ امباد صلی اللہ وسلم کے علم کو یقین کے ساتھ جاننے کے ساتھ ساتھ علم ال یقین عین ال یقین حق سے جاننے کے ساتھ اس پر پورا پورا عمل کرنے والے ہستیاں ہیں جیسے آئم آہ بیت علیہ السلام ہاں جی جو کہ پیامبر کے علم کا جو ہے یقین کے ساتھ علم القین علم القین حقین کے ساتھ وارث سے جاننے والا ہے اس سے خاص ہے اور سو فیصد پر رسول اللہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہستیاں بھی ہیں تو اہل الدین جو پیامبر کے دین کے علم جو وارث آپ کے علم کو ویسے ایک تو یہ ہستیاں ہیں دوسری گروہ جو جی علم یا ضرب الیکتسن بلعلم علی سبیل تعلق دوسری وہ لوگ ہیں جو خود جو علم ال یقین عمل کے منزل پر اور نہیں پہنچا ہوا ہے لیکن کسی اور جاننے والے کے وہ تغلید میں ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اس کے پیروی کرتے ہیں اس طریقے سے تھوڑا بہت جانتے ہیں اس کے علم علم بھی تقلید ہے ہاں جی علمت علمق ہاں جی متقنی ہے علم یقین سے علم ال یقین ان کے ساتھ نہیں جانتے لیکن جاننے والوں کے پیروکار ہیں تو ہیں ان میں سے دو طرح کے لوگ ہیں ایک پہ حمبر کے تعلیمات پہ اسباب تعلید پیرکار ہیں اس کو جانتے ہیں امام نے کہا ہے اس لیے یہ اس طرح ہے امام فرمایا اس طرح ہے نے فرمایا اس طرح ہے میں خود علم یقین عمل یقین حق یقین سے نہیں جانتے ہیں تو یہاں فرمایا ہے کہ جو لوگ اسباب طالد پہ حمبر سلام کے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں یوقال الحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیامب و سلم کا امت کہا جاتا ہے ولاء قلم عال ان کو آل نہیں کہا جاتا ہے جو صرف اسباب طالد پیامباسلم کے تعلیمات پہ آگاہ ہیں ان کو اسباب ان کو صرف امت محمد کہیں گے جو اسباب طالد پیامباسلم کے شریعت کو جانتے ہیں اس پر عمل پیرا ہے لیکن جو لو علم یقین علم یقین حقیقین کے ساتھ جو ہے پہ مسلم کی تعلیمات پر جانتے ہیں المحکم اور مضبوط طریقے سے اس پر مکمل عمل کرنے والے حسیاں بھی ہے ہیں علم ال یقین مکمل عمل وہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آئمِ عل وید علیہ السلام علی ہے اس لیے علم علیہ السلام تاریخ اسلام پڑھو اس کی شرح پڑھیں تو علم میں عال نبی بارہ اعمیہ اہل بیس نے امت کے کسی اور شخص سے شاگرد کی حیثیت سے مکمل شاگردی کر کے کوئی چیز سیکھا ہو یہ نہیں ملتا ہے ہاں جی امت کے بڑے بڑے علماء جیسے آو امانفاج اور وانفاج جیسے آتیاں امام شافی کی مالکی اور جیسے آتیاں اعمیہ اہل بیت سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے ہاں انہوں نے انہوں نے, انہوں نے, انہوں نے انہ انہ... ان کی شاگردی ثابت ہے جیسے ہاں جیسے امام بابانی فاق المشور اللہ علیہ تعن الحنہ کا نومان اور مجھے امام جعفر صادق کی زیر سایہ دو سال جو ہے مجھے تعلیم تربیت کا موقع نہ ملتا تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا اس حد تک جو ہے وہ قدس کلمات ان کے زبان سے نکلا لیکن جو ہے کسی امام نے نہیں کہا کہ میں اگر فلاں عالم دین کی شاگرد نہ رہتا تو میرے لیے ہاں جی اس سے کی کوئی مسئلہ ہوا نہیں بھائی یہ سب علم میں کامل ترین حسی رسول اللہ کے علم کا مکمل وارث یعنی اور آپ کے اور علم کا وارث ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر مکمل طور پر عمل کر کے دکھانے والے حستے ہیں ہمارے علم بیت علیہ السلام میں تو نہ یہ ہوا کہ حق العنبی امت اللّہ تو تمام آل النبی آپ کے امت بھی ہیں اور آپ کے جو ہے عال بھی ہیں لیکن ولِکل امتِ اللّہ لیکن جو ہے ہر امت جو ہے آل ہر عمر رسول اللہ کا آل نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ہر آل نبی جو آل ہاں جی وہ آپ کا امت بھی ہے وہ آپ کا آل بھی ہے یعنی آپ کا آل جو امت بھی ہیں آل بھی ہیں لیکن ہر امت آل نہیں ہے اس لیے کہ جامع صادق سے اسی ایسی محردات میں نقل کرتے ہیں کہ علی جعفر صادق علی سے المام جعفر صادق سے ہاں جی کہا گیا کہ اناس یا قلونا لوگ کہتے ہیں المسلمون کو لمعم نبی مسلمان صب نبی ہیں ہاں جی تو نبی صلی اللہ عصل تو امام نے فرمایا کہ کا و سد انہوں نے ایک لحاظ سے جھوٹ بولا اور لحاظ سے سچ بولا تو آپ سے کہا کہ مولت دی اس کا کیا مطلب ہے کہ سچ بولا جھوٹ بولا تو آپ نے فرمایا کر فی ان العمت کا فتح معلوم یہ جو ہے یہ لوگ اس بات میں جھوٹے ہیں کہ انہوں نے جنہوں نے کہا کہ تمام مسلمان آتا پوری امت آپ کا آل جن لوگوں نے کہا انہوں نے اس گفتار میں جھوٹ بولا ہے کہ پوری امت رسول اللہ کا آل نہیں ہے ہاں البتہ وصد کو البتہ اس گفتار میں انہوں نے وہ سچے وہ سچائی پر ہیں پھر ان مذاکہ مبشرعیت شریعت ہی عالم جب کوئی جہ پہ اما کی شریعت کو پورا پورا جانتے ہیں اور پورا پورا جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر مکمل عمل پیرا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو آل کہا جا سکتا ہے مجازن یعنی اس کو مجادن آل کہا جا سکتا ہے اما جو ہے ہر امتی کو آل نبی نہیں کہا جا سکتا بس معلوم ہوا کہ آل حفظ مشرق ہیں خاندان اور قریبی صدار کو بھی کہتے ہیں البتہ بڑے اور بافظ لوگوں کے خاندان اللہ عال کو آل کہتے ہیں اور علم معرفت کے ساتھ کسی نبی کے پیروکار یا بادشاہ کے پیرکاروں کو بھی آل کہتے ہیں اور بھی اور ہمارا سلما صد قائم عال محمد میں آل سے مراد کون لوگ ہیں یہاں پر تو خاندان نوبت ہاں جی اور عائمِ بیت علیہ السلام ہی مراد ہے یہاں پر یہاں پر ابی قائم عال محمد میں پیروکار مراد نہیں ہے کہ پیروکاران محمد اس کو آل, آل حقیقت میں نہیں بولا جاتا ہے بلکہ جو ہے یہاں حال سے مراد خاندان نوبند اور آئمۂ بیت علیہ و ہیں اور امام محمد مادی علیہ السلام بلا شک شبہ جو ہے آل نبی میں شامل ہیں اور آپ کے اور حضرت امام محمد مادی السلام حل یاس رسول اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہیں بلکہ آپ کے بیٹے اور فرزن ہیں اور نسبت میں چونکہ حضرت فاطمہ زہرہ وسلم اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں اس لیے آل محمد میں اور علم و عمل میں رس اللہ کے تمام علوم و شریعت کے تمام رومضات اور ترکت حقت کے جملہ حقائق سے آپ آگاہ ہیں اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل مظہر اور نمونۂ کامل ہیں لہذا اس لحاظ سے بھی امام محمد مادی علیہ السلام رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے آل کہنے کا آل محمد کہنے کا ہاں جی امام محمد علیہ السلام کیونکہ امام محمد مادی علیہ اللہ سلام کے ذریعے سے ہی دین محمدی کو پوری دنیا پر نافذ سنگے آپ کی توس ہے جیسے قرآن باقاعت لیز ہیر و دین کو لی تاکہ دین اسلام کو تمام عادیان پر غالبہ دے رسلی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم دور میں علمی طور پر غالبہ ہو گیا تمام عادین پر اور امام جامع صلی اللہ علیہ صلاح وسلم کے دور میں علمی غالبہ کے ساتھ ساتھ اب عمل ان میں غالبہ ہوگا نافذ ہوگا اور صرف دنیا میں اسلام ہی کا بول بالا ہوگا دین اسلام ہی باقی رہ گئے باقی تمام مادین ختم ہو جائیں گے تمام مسلمان ہو جائیں گے جنہوں نے ایمان لایا وہ اسلام کے دائرے میں آئے گا جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان کے ساتھ جنگ ہو ان کا خاتمہ ہوگا اور پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوگا سب اسلام کے زیر سائے استرچہ میں اسلام کے نیچے آ جائیں گے اور, اور اہل معرفت جو ہے طریقات کے صوفی بزرگ لوگ اور عالم اور صاحب عرفان لوگ جو ہے امام محمد علیہ السلام کو خاتم ولایت اور مذہبِ تام میں ختم نوبت و مقام حضرت محمدی بھی کہتے ہیں اسی طرح امام محمد مہدی کا بہت بڑا مقام و منزلہ تھے ترکت والوں کے نزدیک عصری عادی شیخ و شروع فرماتے ہیں تمام اولیاء مطاخر امام زمان علیہ السلام سے فیض حاصل کرتے ہیں ہاں جی کیونکہ کی امام ضمان علیہ السلام اور امام محمد مہادر وسلم رسلی اللہ وسلم کے تمام علوم اور مزات اور شریعت مطالعہ کے سے مکمل آگاہ ہیں اور اس کے حقیقی وارث علم و لامل حال لحاظ سے لہٰذا تمام اولیاء الہی آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں آپ سے فیض حاصل کیے بغیر کوئی شخص ولایت کے اعلیٰ درجوں پر نہیں پہنچ پاتا ہے امام زمان السلام کی ولایت کی ولادِ شمسی کا ہے باقی اولیاء کی ولایات کو ولایتِ قمری کہا ہے ہاں اس طرح چاند جو ہے اپنی روشنی سورج حاصل کرتے ہیں چاند کی اپنی ذاتی روشنی اس طرح باقی اولیاوی ان کی ولایت جو ہے امام ضمان علیہ السلام کی اطاعت میں ہے امام کی پیروی میں امام سے فیص حاصل ہونے میں امام کی اطحات کریں امام کی پیروی کریں امام تعلیمات پر چلیں تو پھر وہ ولایت کے اللہ پر پہنچیں گے امام سے کاٹ کر امام کے مقابلے میں اگر کوئی ولاد کس عظیم مرتبہ پر منصفر فرض نہیں ہوں گے یہ بات عشری العجی نے شروع سنراج میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے تو آج کے دست یہیں پر اتفاق کر لیتا ہوں آگے جو ہے محمد نیلم ان شاء کل کے درخت والوں کو توجہ جی